تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوج جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برالف اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے اشتان نیز میں میں راہ بھل ادھی ہے اس کے رف اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہان